یوسف نی عرض کی اے میرے رب مجھے عقد خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوئے گا